کہا میں ہرگز اسے تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا جب تک تم مجھے کا اللہ کا یہ عہد نہ دے دو کہ ضرور اسے لے کر آ آگے مگر یہ کہ تم گینر جاؤ پھر انہوں نے عقوب کو عہد دے دیا کہا اللہ کا ذمہ ہے ان باتوں پر جو کہ